سمجھدار اور اقل مند افراد کا جنون حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے اصلاف بہت سمجھدار اور بہت عقل مند تھے جی ہاں آج کل کے سائنس دانوں سے بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ سمجھدار انہوں نے قرآن و سنت میں جب عشرہ ذی کے والہانہ فضائل دیکھے تو بس ان دنوں کو کمانے اور بنانے میں جان توڑ محنت لگا دی چونکہ ان دنوں میں ہر عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ حضرات اسلاف نے اپنے اپنے رنگ میں ان ایام کو پانے کی جستجو کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس عشرہ کا ہر دن فضیلت میں ایک ہزار دنوں کے برابر ہے جب عرفہ یعنی نو ذی الحجہ کا دن دس ہزار دنوں کے برابر ہے مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر شہید رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو آپ عبادت میں ایسی سخت محنت فرماتے کہ معاملہ بس سے باہر ہونے لگتا اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ان راتوں میں اپنا چراغ نہ بجھایا کرو یعنی ساری رات تلاوت و عبادت میں رہا کرو حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اشرا ذی الحجہ کا ہر روزہ دو مہینوں کے روزوں کے برابر ہے بعض محدثین کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے ہی اشرا ذی الحجہ شروع ہوتا وہ اپنے اسباق میں ضعیف احادیث بیان کرنا بالکل بند کر دیتے حالانکہ ان احادیث کے ساتھ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ضعیف ہیں مگر ان ایام کے تقدس کا ایسا ایسا احترام کہ ضعیف حدیث زبان پر نہ لاتے بعد اسلاف کا ان ایام میں عبادت کا یہ رنگ تھا کہ تعلیم و تدریس تک چھوڑ دیتے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کیل و کال ہو جاتی ہے بس خود کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کر دیتے بعد اصلاف ان ایام میں حاجیوں کی طرح احرام کی چادریں اوڑھ لیتے اور صبح و شام تکبیرات بلند کرتے رہتے ابن اثاکر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث محرخ اور بزرگ گزرے ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرما کرتے اور پھر عشرہ ذی الحجہ میں پورا اعتکاف میں گزارتے اور پھر عشرہ ذی الحجہ بھی پورا اعتکاف میں گزارتے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا معمول ان ایام میں یہ تھا یا تو جہاد پر ہوتے یا حج پر تشریف لے جاتے اور ان سب سے بڑھ کر ان دو جلیل القدر اہل علم صحابہ کرام کا عمل دیکھیں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں یہ دونوں حضرات ان ایام میں خاص طور پر صرف اس لیے بازار جاتے کہ لوگوں کو تقبیر کی طرف متوجہ کریں کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں چنانچہ آپ بازار تشریف لے جاتے اور زور زور سے تکبیرات بلند فرماتے اس پر بازار والے بھی آپ دونوں کے ساتھ تکبیرات بلند کرنے میں مشکول ہو جاتے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما ان مبارک ایام میں پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ زور تعاثر ممبر پر جلو جلوہ افروز ہوتے اور لوگوں کو حج کے احکامات تلقین فرماتے خلاصہ یہ کہ چونکہ یہ تمام حضرات ان دنوں کی قیمت قیمت کو جانتے تھے اس لیے وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ اور خزانہ اپنے لیے جمع کر لیتے اور ان ایام میں ان حضرات پر عبادت کا ایک ایک خاص حال تاری رہتا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے